السلام علیکم سٹوڈنٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے کا آج ہمارا چوبیسواں لیکچر ہے میں آپ کو تھوڑا سا کوریلیٹ کر دوں اس میں سابق پچھلے لیکچر سے اس کو ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا دیٹ واز ریگارڈنگ دی کنسلٹیشن ٹو ا فائنینشن انسٹیٹیوشن اور کس طرح سے ہمیں وہاں سے جو حاصل کرنا ہے اگر ہم بورنگ کے لیے جا رہے ہیں تو کیا پروڈنشل ریگولشنز ہیں ہاؤ ٹو اپلائی فار دیٹ بینکس کی ڈٹرمیشن جو ہے اس کی لیول کیا ہے لیگل ڈاکومینٹیشن کے بارے میں ہم نے ایک تھوڑا سا ڈسکشن کی تھی جی کہ لیگل ڈاکومینٹیشن کے کیا کیا آسپیکٹس ہیں زیادہ جو ہمارا اس پہ زور تھا وہ یہ تھا جی کہ سیکیورٹی کی مختلف جو اقسام ہے یعنی جو اپنے اسٹس بینک کو دینے اگینسٹ دے لون ان کی نیچر کیا ہے تو ہم جو فائنل جس نتیجے پہ پہنچے ہم نے اپنے لیکچر کو وہاں ختم کیا تھا کہ جی آپ کا لون اپروو ہو گیا اور بینک نے آپ سے لیگل ڈاکومنٹیشن کر لی اور آپ نے اور بینک نے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اسکر اگریمنٹ کر لیا اور پابند ہو گئے کہ بینک آپ کو پیسے دے گا اور آپ اس پیسے کو استعمال کریں گے اب نیکسٹ جو مسئلہ آتا ہے یہ بڑا اس میں اٹس کو سینسٹو اینڈ ڈیفیکلٹ میٹر میں اس کی آپ کو مثال اس طرح دے سکتا ہوں اکاؤنٹس کی ٹرمنالوجی میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ جیسے ایک کار ہوتی ہے اٹ از لائک این اڈسٹری اور لائک این بزنس اور اس کے جو اسٹیئرنگ ہوتا ہے وہ اس کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور جو اس کو ڈرائیو کرنا ہوتا ہے ہی از دا پرسن ہو از ان چارج فار اکاؤنٹینٹ میم ہی از دا اونر اور ہی از سم چیف اکاؤنٹینٹ اور سم پروفیشنل تو اس وقت تک کار صحیح ڈرائیو نہیں ہوتی نہ صحیح چلتی ہے نہ اس کی ڈائریکشن صحیح رہتی ہے جب تک اس کا سٹیرنگ چلانے والا اس کو صحیح قابو نہ کرے اس کی امپورٹنس جو ہے یہ اس طرح سے ہے ہم نے آپ کی میں رہنمائی کے لیے بتا دوں کہ اس لیکچر کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے پہلے ہم جو پڑھیں گے دیٹ از جنرل فائنینشیل مینجمنٹ فار اسمال بزنس یعنی ایس ایم ایز کے لیے جو ایک جنرل مینجمنٹ ہے اس کو پڑھیں گے اور سیکنڈ پارٹ جو اس کا میں نے بنایا ہے وہ ہے دیٹ از اسپیشل ریفرنس ٹو دا ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کیونکہ اس میں ورکنگ کیپٹل جو ہے that is the most sensitive issue uh, for the small industries, not only for the small industries even for every business and uh, small industries are not the exception to it. So, ah uh, jo isko karna hai mein pahle bata doon ki hum as a journal uh, jo concept hai wo pahdhenge and then in the second phase that will be a special reference to the working capital. let's start it and see uh, what we have to uh, develop and what we have to see for the کنٹرولنگ دی فائنینشیل مینجمنٹ آف بزنس اسپیشلی آر اون سبجیکٹ دی ایس ایم ایز ایس ایم جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ دو پارٹ میں نے اس کے بنائے ہیں تو لیٹس ڈیل ود دا فرسٹ پارٹ میں نے اس کو پہلے بھی آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ کے جو دو پارٹس کیے ہیں ہم نے اس کی بیسیکلی جو ریزن تھی وہ کیا تھی یعنی کہ ایک ہم پہلے جرنل جو ہے اس کا آسپیکٹ ہے اور اس کے جو جرنل اور سیکنڈ میں ہم ود اسپیشل ریفرنس ٹو دا ورکنگ کیپیٹل جو ہمیں بینکنگ uh, انسٹی سے بورو ہم نے کیا ہے اس کی مینجمنٹ کے سلسلے میں بیکاز دیٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا بینک اینڈ دا کسٹمر اس کو ہم جو ہے سیکنڈ جو ہے حصے میں پڑھیں گے لیٹ سی we وی ہیو ان first پارٹ آل بزنس نیڈ ساؤنڈ فائنینشیل مینجمنٹ اینڈ اسمال فرمز ار ناٹ ایکسپشن ٹو دیٹ رول کوئی بھی بزنس ہو کوئی بھی کاروبار ہو وہ اس وقت تک ایک اچھا کاروبار نہیں چل سکتا جب تک اس کے اکاؤنٹس آپ کے قابو میں نہیں چاہے وہ ایک بڑا بزنس ہے چاہے وہ ملٹی بلیر, بلیر کی کوئی انٹرپرائز ہے چاہے وہ کچھ سروسز ہیں چاہے وہ ایک ریٹیل شاپ ہے چاہے وہ ایک چھوٹا سا اسمال ایک کاٹیج ایک انڈسٹری ہے لیکن اس کا جو مین ایسنس ہے کنٹرولنگ ایسنس جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹس ہیں جب تک آپ اس کی فائنینشل مینجمنٹ نہیں کر سکیں گے آپ اس کو چلا نہیں سکیں گے فنیشل مینجمنٹ کا رول جیسے میں نے بتایا بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک گھوڑے کے لیے ایک کیننیا لگام کا رول ہے اس سے زیادہ آپ اس کو زیادہ سینسیٹیوٹی کیا دیں گے کہ آپ ٹوٹل انڈسٹری کو جو قابو کرتے ہیں وہی اپنے فائنینشیل کنٹرول سے اور اس کی مینجمنٹ سے کرتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے جی اس کے اندر ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے پہلے ہے جی آسپیکٹس آف فائنینشیل یعنی فائنینشیل مینجمنٹ کے بیسک جو اصول ہیں رولز ہیں اور اس کی جو ایریاز ہیں جہاں پہ ہم نے توجہ دینی ہے وہ کیا کیا ہیں اور ہم کس طرح سے انہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں اس میں جی ہم اہلے ایسے کریں گے کہ پہلے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا اینڈ دین ون بائی ون وی ول ڈسکس ایٹ وننگ دی کیش فلو وار سیکنڈ ہے جی انڈرسٹینڈنگ دی نیچر آف پرافٹ تھرڈ ہے breaking ایون فورتھ ہے working کیپٹل management پہلے جو ہمارا سب سے پہلے ہے کیش فلو وار ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ جی winning the cash flow war اس کا میں آپ کو بیسک کانسیپٹ دے دوں بیسیکلی جب ایک بزنس اسٹارٹ ہوتا ہے تو اٹ از جسٹ لائک اے بچہ جو, جو آپ دیکھیں گے ٹائم کے ساتھ, ساتھ اس کی گروتھ ہوتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے جو نیڈس ہیں اس کی خوراک کی اس کے کپڑوں کی وہ بڑھتی ہیں اس کو وہ کپڑے جو ایک مہینے کی ایج میں ہوتے ہیں وہ دو مہینے کی ایج میں پورے نہیں آتے جو تین مہینے کی ایج میں ہوتے ہیں وہ چار مہینے کی ایج میں پورے نہیں آتے یعنی کپڑوں کا اور جیسے ایک بچے کا ایک بڑی عام سی یہ مثال ہے ساتھ ہے اسی طرح ورکنگ کیپٹل یا فائنینسز کا ایک انڈسٹری کے ساتھ یا ایک بزنس کے ساتھ ریلیشن ہے یا جو جو بزنس کا سائز بڑھتا ہے تو اس کو وہ جو اس کا سائز ہے دوسری چیزوں کا جو اس کی الاڈ جیسے بچے کے لئے خوراک ہے یا کپڑے ہیں ان کا سائز بھی بڑھتا جاتا ہے اگر یہ دونوں میں ہارمنی نہیں ہوگی تو دا بزنس ول ڈائی اٹ ول اینڈ آف یو نو انفارچونیٹلی بینکرپسی اور کلوز uh, uh, ہو جائے گا اس کا کنٹرول جو ہے یہ شروع ہی سے جب آپ کسی بزنس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کی جو بجٹنگ ہے اس کی جو فائننشل نیڈز ہیں اس کی جو آپ نے کاسٹنگ کرنی ہے پھر ہم نے دیکھنا کہ جی اس کے کی کیا کیا میتھڈز ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو پاسبلی ہم اس کو ایریاز کو بفور وی گو فار اے ہم اس کو جو ہے قاب کر سکتے ہیں یا ہم ان کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں مختلف میتھمیٹیکل uh, بھی میتھڈز ہیں, ہیں اور کچھ کاسٹ مینجمنٹ کے اور فائنینشل uh, مینجمنٹ کے جنرل میتھڈز ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ جی ہماری فور کاسٹ جو ہے بجٹ کی کیا ہے ہمارا ایون انالس کیا ہے اور ہماری جو پرافیٹیبلٹی ہے یہ کہاں سے شروع ہوگی اور کتنا بجٹ جو ہے ایک بزنس کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہے ہم اسی طرف آتے ہیں کہ جی اگر ہم ایک کاروبار کو شروع کرتے ہیں تو ہماری جو اس کی مختلف سٹیجز ہیں یا جس طرح سے ہم نے اس کو فائنینشلی مینج کرنا ہے وہ کیا کیا ہے بات یہ جی کہ بفور یو گو ٹو اے بینک اینڈ یو آسکیم فار دا منی خدا ناخوستہ اگر آپ ایک بزنس کر رہے ہیں اور آپ کا بزنس جو ہے وہ اس وجہ سے کہ یو آر شارٹ آف فنڈز یعنی آپ نے بینکنگ کی زبان میں اس کو اوور ٹریڈنگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے جو آپ کا سرمایہ ہے یا آپ کے جو ذرائع ہیں ان سے زیادہ آپ نے خرچ کر لیا تو اس طرح ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک فیکٹری بنائی ہوئی ہے یا آپ کے کوئی کنسرن ہے جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے تو آپ کے پاس جو مین اس کی کاسٹ ہوتی ہے وہ را مٹیریل کی ہوتی ہے اب را مٹیریل جو ہے جب تک وہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور کیش میں کنورٹ نہیں ہوا بیسکلی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے را مٹیریل جو ہے اس کے لیے آپ نے پیسے خرچ دیے اگر تو کچھ جو کمپنیز ہیں وہ ایسے کرتی ہیں کہ شروع میں ہی اتنا زیادہ را مٹیریل خرید دیتی ہیں کہ ان کے پاس جو ریسٹ آف ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں جیسے کاسٹ آف سیلز ہیں ایڈمنسٹریشن کے ایکسپینڈیچر ہیں یا مینجمنٹ کے اکسپینڈیچر ہیں یا ایڈورٹیزمنٹ کے ہیں یا مارکیٹ کے ہیں ان کے لئے پیسے نہیں بچتے دوسرا یہ ضرور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جون جوں اگر آپ کا کاروبار کی سیلز بڑھے گی اسی طریقے کے ساتھ آپ کی جو ہے کاسٹ بھی بڑھے گی مسل اگر آپ کی سیلز بڑھتی ہیں تو آپ کے اسٹاکس کم ہوں گے جب سٹاکس کم ہوں گے تو سٹاکس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو زیادہ بائنگ کرنی پڑے گی جب آپ زیادہ بائنگ کریں گے تو آپ کو زیادہ سہمت سرمائے کی ضرورت ہے یعنی ایون ان کیس آف بیسٹ سیلس جو فائنینشل مینجمنٹ ہے اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ کو پیچھے سے سٹاک جو ہیں وہ پورا کرنا چاہیے تو اس میں یہ چیز غور سے دیکھنی چاہیے کہ جی کہیں آپ نے شروع سے ہی جب آپ نے اوپننگ سٹاکس یعنی اوپننگ سٹاکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے دن جو ہے انوینٹری جو ہے اپنی اسٹاک کی وہ کی اوپننگ اسٹاک اس دن آپ کا شروع ہوتا ہے تو اوپننگ اسٹاک کی آپ نے اتنا اجازت نہیں لے لیا کہ آپ نے اپنے سارے پیسے جو ہیں ورکنگ کیپٹل کے وہاں پھنسا دیے ہو یا وہاں پہ آپ نے اس کو آپ نکال نہ سکیں اور وہ ایک مٹیریل کی صورت میں یا ایک پروڈکٹ کی صورت میں اس طرح سے رہے کہ کا سرمایا جائے ٹائٹ اپ ہو جائے تو اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ آپ ایک یو اور خدا نخواستہ آپ کو یہ صورتحال سامنے آ ہے کہ یو آر ان ٹو این آپ اپنے ذرائع سے زیادہ خرچ کر لیتے میں اس کی پھر مثال دوں گا کہ ایک آپ نے فرسٹ کیا ایک شاپ ہے میں آپ کو اس کی بڑی آثار سی مثال دیتا ہوں آپ نے شاپ بنائی شاپ چلنی شروع گی جو جو اس کی سیل بڑھے گی اتنا ہی آپ کا جو پیچھے اسٹاک ہے وہ کم ہوتا جائے گا اب اس سٹاک کو جو شاپ کے اندر پڑا ہوا ہے پورا کرنے کے لیے آپ کو اور پیسوں کی ضرورت ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ اگر ایک چیز وہ اس کے چار یا پانچ یونٹ بکے ہیں تو آپ نے چار یا پانچ یونٹ ہی لانے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے میری یہ دس یونٹ بک جائے ہو سکتا ہے میری یہ بیس تو آپ اس حساب سے سٹاک جو ہے اس کو بڑھائیں گے یعنی سٹیپ وائز آپ کو پیسے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو یہ مینجمنٹ اگر کہیں سے اس میں تھوڑا سا لکونا آ جائے یا کہیں سے فزل آؤٹ ہو جائے تو بڑی پرابلم بن جاتی ہے اینڈ بفور یو اپروچ بینک فار ایکسٹرا منی تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اسپیشلی اسمال بزنس جو ہیں ان کے لیے یہ کی گئی ہیں اور ان کو کنٹرول کر کے اسمال بزنس جو ہیں وہ اپنی سیلف کے اوپر اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر کے اور کچھ ایسے مینجمنٹس کے سول ہیں فائنینشیل ان کو اپنا کے اپنی جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں پہلا سول کیا ہے جی سینڈ بلز آؤٹ پراپرلی یعنی آپ نے ایک مینوفیکچرنگ کی اور مینوفیکچرنگ کر کے آپ نے اس کو جو آپ کا بائر ہے اس کے پاس بھیج دی اب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دو میتھڈ ہوتے ہیں سیل کے یا تو کیش سیل ہوتی ہے لیکن کیسے سے جو ہوتے ہے یہ ریٹیل بزنس میں ہوتی ہے کہ جیسے آپ ایک ریسٹیل سٹور ہے یا آپ کی کوئی شاپ ہے یا آپ کی کوئی سروسز کی شاپ ہے جیسے کوئی ٹریکلنگ شاپ ہے یا بابر شاپ ہے یا کوئی سمال بزنس ہے تو مے بھی وہاں پہ جو سمال ٹرانزیکشن ہے وہ ان کوائنز ہو یعنی کیش کی صورت پہ ہو انڈسٹری کی صورت میں یہاں پہ جو 99.9% ٹرینڈ ہے وہ کریڈٹ کا ہے اسپیشلی اسمال انڈسٹری جو ہے اس میں ایک جو بہت بڑی ریزن ہے یہاں پہ اس کی جو ورکنگ کیپٹل میں فزل آؤٹ ہونے کی وہ یہ ہے کہ کریڈٹ بہت لمبے عرصے کا ہوتا ہے تو بے شک کہ کریڈٹ کے بغیر اگر کام نہیں چلتا تو آپ یہ ضرور کریں جو آپ کے بس میں ہے کہ ٹریک ضرور رکھیں اپنے کریڈٹ کا وقت پہ اگر آپ کی ڈسپیچ ہوئی ہے آپ کا جو مال ہے ساتھ ہی اپنا بل اور انوائس بھیجیں فوری طور پہ اور اس کا ٹریک رکھیں کہ کس کس کی طرف کتنا کتنا پیسہ ڈیو ہے اور اس کو پھر ایج آف جو ہے اس کے حساب سے کہ جی آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ جو اماؤنٹ ہے اس کی ایج کیا ہے یعنی کسی کی طرف پندرہ دن سے رقم ڈیو ہے کسی کی طرف بیس دن سے ہے کسی کی طرف پچیس دن سے ہے کسی کی طرف سے ایک مہینے سے ہے یا کسی کی طرف تین مہینے سے ہے تو اس کے حساب سے اس کو پرائرٹی دیں کہ جو سب سے پرانا لون ہے اس کو سب سے جو ہے وہ جلدی اس کو کرے ریمائنڈرز ڈالے وقت کے اوپر مقصد یہ ہے جو کریڈٹ لمبا ہو جاتا ہے نارملی مارکیٹ میں اس کے پھر ریکوری کے چانسز جو ہیں وہ ففٹی رہ جاتے ہیں اس لیے اگر کسی پارٹی نے یا کسی بائر نے آپ سے یہ کمٹ کیا ہے کہ میں آئی سپوز ٹو گیو یو بیک یو منی ان تھرٹی ڈیز تو اگر وہ اکتیسویں دن پیسے نہیں دیتا تو یو شوڈ سینڈ دا فرسٹ ریمائنڈر تھرٹی ڈے اور اگر پھر نہیں آتا تو پھر اس کے ساتھ, ساتھ آپ کنڈیشن ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ okay? اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں مجھے پیسے ملنے کی امید نہیں ہے تو ایک مینجمنٹ کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ انہیں ڈسکاؤنٹ آفر کر دیں انسٹیڈ آف ان ٹینگل اینڈ ویٹنگ فار لانگ ٹائم آپ انہیں کہہ دیں جی ٹھیک ہے میں آپ کو اس میں دس پرسینٹ اگر مجھے فوری پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو دس پرسینٹ یا پانچ پرسینٹ یا دو پرسینٹ جو بھی ڈپینڈنگ اپان یور کاسٹ اور آپ کی پروفیٹیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا دوسری ضروری ہے کہ آپ ان کو یہ لکھیں جی کہ ٹھیک ہے آپ اگر میرا پیسے لیٹ کر رہے ہیں میری مقرر ڈیٹ سے جس مقرر ڈیٹ تک میری اور آپ کی ایک حد مقرر ہے تو آئی ول چارج انٹرسٹ آن تاکہ اگلی جو پارٹی ہے جس نے آپ کو پیسے دینے ہیں یا آپ کا جو بائر ہے اس کو یہ پتا ہو کہ جی مجھے ان ٹائم پیسے دینے میں فائدہ ہے اور اگر میں اس کو لیٹ کروں گا تو I will have to pay an extra cost for that تو وہ تھوڑا سا کانشیس ہو جائے گا اس لیے ہر ڈسپچ کے ساتھ جو بل ہے ڈسپیچ آف گڈز کے ساتھ اس کو فوری طور پہ بھیجیں اور اس میں کوئی ڈلے نہ کرے تاکہ آپ کی جوہی جو گڈس جاتی ہیں تو آپ کی جو ریسیویبل اماؤنٹ ہے وہ ان کی بکس میں انٹر ہو جائے اسی کے ساتھ پھر آپ اگر وہ مقررہ مدد میں نہیں آتی تو ریمائنڈرس اور اس کے جو نوٹسز ہیں وغیرہ وہ سارا کچھ جو ہے فالو اپ رکھیں یہ ایک بڑی ہی اچھی اور اس کے اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں بزنس میں جن میں یہ عادت ہوتی ہے نارملی وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں ورکنگ کیپٹل کو قابو رکھنے میں سیکنڈ فیکٹری ہے جی چیک کریڈٹ ریٹنگس آپ بفور یو گیو سم کریڈٹ ٹو سم باڈی بینکوں سے مارکٹ سے مارکٹ میں بڑی جلدی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک بلو چپ کمپنی ہے یعنی ان کا کریڈٹ بہت اچھا ہے یا یہ جو ہے ادھار دینے میں واپس دینے میں یہ لوگ دیر کر دیتے ہیں یا ان لوگوں میں یہ ضرور ہے جی کہ پیسے مل جاتے ہیں لیکن شاید دس پندرہ دن کا وہ اپنے وعدے سے اوپر نیچے ہو جائیں ہر ایک کمپنی کے بارے میں جو ریپوٹیشن ہے وہ فلوٹ کر رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں بفور یو اسٹیبلش ا ریلیشن دیٹ از اے کریڈٹ ریلیشن ود اینی باڈی پلیز بفور ڈوئنگ دیٹ آپ اس کی جو کریڈٹ ریٹنگ یا ریپوٹیشن ہے مارکیٹ میں اس کو ضرور چیک کر لیں یہ نہ ہو کہ یو اینڈ اپ ود نتنگ آپ نے ایک چیز دی ہے اور اس کے پیسے آپ کو ریسیو نہیں ہوئے اور مے بی uh, پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سیل کر سکے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پیسے نہیں دیتی یا آپ کی چیز کو تین مہینے بعد ریٹرن کر دیتی ہے تو یہ کوئی بزنس میں کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے گو فار کمپنیز جو کہ اچھے پی ماسٹرز ہیں آپ تھوڑا پروفٹ کما لیں لیکن اگر آپ کی جو رسیویبلز ہیں وہ ان ٹائم آپ, آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ کو کہیں پہ بزنس میں رکاوٹ نہیں آئے گی اس لیے یہ ایک بڑا ہی مناسب اور اچھا طریقہ ہے اسمال بزنس کے لیے. جس کو وہ مال دیتے ہیں اس کی کریڈٹ ریٹنگ اور اس کی مارکیٹ میں ریپوٹیشن پہلے سے دیکھ لیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تیسرا فیکٹر جو آپ کے سیلف کنٹرولنگ میں ہے اور جس کو آپ خود اپنی آ, یعنی سیلف مینجمنٹ میں آ جاتا ہے وہ ہے کیپ سٹاک لیولس ڈاؤن یہ جی ایک بڑی سمپل سی ٹرمنالوجی ہے مختلف چیزیں آپ کے پاس بن رہی ہیں ان کے لیے آپ نے مختلف را مٹیریل رکھے ہوئے ہیں سم ٹائم آپ اوور بائنگ کر لیتے ہیں میں مثال کے طور پہ کہ ایک چھوٹی ڈسٹ کے جو الیومین کے برتن بناتی ہے وہ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں جی الیومم بک رہا ہے اور سستا بک رہا ہے تو انہوں نے اوور بائنگ کر لی اور سٹاکس رکھ لی ہے اب یہ ٹھیک ہے کہ سٹاکس رکھ لیے لیکن سٹاکس میں ان کا جو پیسہ ہے ورکنگ کیپٹل وہ انٹینگل ہو گیا اس ورکنگ کیپیٹل نے جب صورت اختیار کرنی ہے پہلے پروڈکٹ کی اس کے بعد اس پروڈکٹ نے پھر مارکیٹ میں جانا ہے اس نے پھر ریئلائزیشن اس کی ہونی ہے یعنی پیسے اس کے واپس آنے تو پھر آپ کے پاس اصل کیش واپس آنا ہے ادر وائز وہ ایک ڈیڈ آئٹم پڑی ہوئی آپ کے اسٹاک روم میں اس لیے یہ اپنے آپ کو جو تین یا چار یا پانچ یا چھ چھ کے بعد یا کنسائنمنٹ بھیجنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میری جو رفلی گروتھ ریٹ ہے وہ کیا ہے اور مجھے کتنے اسٹاک کی ضرورت رہے گی کتنا اسٹاک میرا جو ہے وہ انٹریڈ ہونا چاہیے کتنا اسٹاک میرا ویئر ہاؤس میں ہونا چاہیے اور کتنا اسٹاک میرا ٹرانزٹ میں ہونا چاہیے اس کے حساب سے کبھی بھی اوور سٹاکنگ نہ کریں اسٹاک کو صرف اتنا رکھیں جتنی آپ کی ضرورت ہے اس سے آپ کی جو فالتو رقم ہے وہ خرچ ہونے سے بچ جائے گی یہ ایک جو سٹاک مینجمنٹ ہے اس کے لئے اسپیشلی جو چھوٹے اسٹاک ہوتے ہیں یو کین فزیکلی چیک دم اور گنتی وغیرہ کر سکتے ہیں ورنا بڑے اچھے اس کے لیے مینجمنٹ سسٹم ہے جیسے بن کارڈ سسٹم ایک ہے اس کے لئے انوینٹری کنٹرول کے لیے اب تو ماشاء اللہ ٹی بیسڈ بڑے اچھے انوینٹری کنٹرول سسٹم بن گئے ہیں جس میں سے آپ کو اگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا سٹاک آؤٹ ہوا ہوا ہے کتنا سٹاک جو ہے وہ ریسیویبلس میں ہے اور کتنا سٹاک جو ہے وہ ٹرانزٹ میں ہے اور اس کے ساتھ آپ اپنا جو کیش فلو ہے اس کو ضرور میچ کریں کہیں پہ بھی یہ دیکھیں کہ فالتو آپ نے سٹاک تو نہیں خرید لیا انڈر سٹاکنگ بھی نہ کریں وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے لیکن اوور سٹاکنگ جو ہے اس سے زیادہ نقصان دہ ہے تو دیکھتے ہیں جی ہم اگلا فیکٹر کیا ہے یہ جی ٹری کریڈ بڑی ایک سیدھی سی مثال ہے کہ آپ جب مال ادھار پہ دے رہے ہیں مارکیٹ میں تو آپ جس پارٹی سے را میٹیریل لے رہے ہیں اس کو کہیں جی کہ ہمیں بھی آپ کو کریڈٹ دیں کیونکہ ہم آگے کریڈٹ پہ دے رہے ہیں اور یہ نارملی مارکیٹ کا ایک رول ہے کہ اگر آپ کسی را مٹیریل سیلر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے کریڈٹ چاہیے تو نارملی آپ کو کریڈٹ دے دیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ایک جنرل رول ہے جب آپ کریڈٹ پہ بیچیں گے تو آپ بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کو کریڈٹ پہ دوسرے لوگوں سے ملے جس طرح آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹائم پہ پیمنٹ کریں اسی طرح آپ کا جو را میٹیریل سپلائر ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ وقت پہ اس کو پیمنٹ کریں تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ مارکیٹ میں آپ کو کتنے دن کا کریڈٹ دینا پڑتا ہے اسی حساب سے آپ اپنے سپلائر سے اپنا کریڈٹ طے کریں اگر فرسٹ کیا مارکیٹ میں آپ کو پچیس دن کا کریڈٹ دینا پڑتا ہے تو آپ کم سے کم اپنا جو سپلائر ہے اسے دن کا کریڈٹ طے کریں تاکہ آپ کو کم سے کم اپنا جو سرمایہ ہے وہ مارکیٹ میں لگانا پڑے اور جس طرح آپ کا سرمایہ آپ کا بائر استعمال کر رہا ہے اس طرح آپ بھی اپنے جو سیلر ہے جو آپ کو را سیل کر رہا ہے اس کا سرمایہ پچیس دن کے لیے یا تیس دن کے لیے کریڈٹ میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں شیپ آف گوڈس تو یہ ایک بڑی اسٹریٹجی ہے آ, اچھی اسٹریٹجی ہے پروفیٹیبل اسٹریٹجی ہے کہ اگر آپ کریڈٹ پہ بیچ رہے ہیں تو بائی کریڈٹ اور اس کی جو دونوں کے ڈیوریشن ہے اس کو آپ میچ کر لیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی بینکرز ہیو اے یہ وہی سوال آ جاتا ہے اسٹاکس کا جو میں نے پہلے کیا تھا کہ اوور ٹریڈنگ ابھی نہ کرے جب بھی آپ یہ چار فیکٹرز جو میں نے ارض کیے ہیں جو میں نے آپ کو باری باری بتایا ہیں ان کے بتانے کے بعد پھر یہ بات کرنے کا مقصد دوبارہ یہی تھا کہ ان کے باوجود کہ آپ یہ چاروں چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں اور اپنی پرسنل ہینڈلنگ کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کسی بھی صورت میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ کریں جہاں پہ آپ کو اپنی جو حیثیت ہے یا اپنے جو ورکنگ کیپٹل ہے اس سے زیادہ کا یا تو سٹاک آپ خرید لیں یا آپ کے پاس انوینٹری جو ہے وہ زیادہ اکٹھی ہو جائے اور ریسٹ آف جو کاسٹ آف سیلنگ ہے اس کے لیے بچے ایڈمنسٹریشن کے اخراجات کے لئے بچے یا جو آپ کی آپ کی ہیں ٹوڈز بینک یا آپ کی جو ابلیگیشنز ہیں ان کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہ بچے تو اگر یہ صورتحال حال سامنے آتی ہے تو بینکنگ کی ٹرمز میں میں نے جیسے گزارش کی تھی اس کو ٹریڈنگ کہتے ہیں تو اوور ٹریڈنگ جو ہے اٹ از ناٹ اے گڈ ٹرینڈ فار اے کمپنی ہمیشہ اوورٹریڈنگ سے اوائڈ کریں تو لیٹ سی واٹ نیکسٹ وی ہیو انڈرسٹینڈنگ دی نیچر آف پروفیٹ یہ جناب ایک بڑا دلچسپ بات ہے کہ ہم لوگ نارملی میں میجورٹی کی بات نہیں کر رہا میں نارمل نئے بزنس یا نیو اینٹرنٹ کی یا ایک جرنل بات کر رہا ہوں ایگزیکٹ جو ڈیفنیشن ہے پروفٹ کی اس میں اور وہ کیش جو ہمارے ہاتھ میں آتا ہے ہم اس میں فرق نہیں سمجھ سکتے میں اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ سے وضع کرتا ہوں کہ ایک فرض کی آئے, بزنس چلا رہے ہیں تو آپ کو دو طریقوں سے اس کی پیمنٹ ہو رہی ہے یا تو آپ کو چیک دے گی پارٹی آپ کی گڈس کے اگینسٹ یا وہ آپ کو رول آف جو ہے نوٹس یعنی جو کیش کی صورت میں آپ کو پیمنٹ کر دے گی اب فرسٹ انسٹینٹ میں جب آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں ریلائز ہو جاتے ہیں سیلز کی زبان میں اصل کیش وہ ہوتا ہے یا اصل پرافٹ وہ ہوتا ہے جو ہم ابھی دیکھیں گے کہ کیلکولیشنس کے بعد کیا نکلتا ہے اصل کیش بھی وہ ہوتا ہے کہ جی جب آپ کی چیز آپ سے ازمشن نہیں آپ کی چیز آپ سے ڈسپیچ ہوگی آپ نے اس کے اگینسٹ اینوائس بھیج دی وہ انوائس جو ہے ریلائز ہوئی آپ کو رقم واپس آ گئی تو ایک تو آپ کے پاس کیش آ گیا مائنڈ یہ ذہن میں رکھیے کہ پروفٹ نہیں ہے یہ آپ کا کیش واپس آیا ہے اس میں سے آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ را مٹیریل کاسٹ کیا ہے میرے جو دوسرے ایکسپینڈیچر کیا ہیں ان کو منہا کرنا ہے اور یہاں میں یہ بتا دوں کہ پروفٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ارتھمیٹک چیز نہیں ہے کہ جس کو سال کے آخر پہ آپ ایک جو ہے وہ کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کر کے کہ جی, okay, میرا یہ پرافٹ نکلا یہ بلکہ ایک سائنس ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے طریقے ہیں ویریبل چیز ہے جو آپ کو ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے مارکیٹ کے ٹرینڈس کو دیکھنا پڑتا ہے بعض لوگ اوٹ اف ایکسائٹمنٹ نیا بزنس ہوتا ہے یا نہاری آپ اسے کہہ لیں کہ کیش آیا یا کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے جو مطلب وہ دے کی ناٹ اسٹاپ کوئی ایسی اللہ تعالی معاف کرنا اگہانی ضرورت ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے یا سم ٹائم آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ اخراجات کے لیے پیسے جب آتے ہیں ایک سے کیش فلو اکٹھا ہوتا ہے تو اس کو پروفٹ سمجھ کے وہ اسپینڈنگ شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک بڑا غلط سا ٹرینڈ ہے وہ پروفٹ جو ہے وہ, وہ پروفٹ نہیں ہے وہ کیش ہے جو آپ کے ریسیویبل کے اگینسٹ ہے تو ہم نے یہاں یہ دیکھنا ہے جی کہ پروفٹ جو کی کیا ہے اور وہ کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کیش اور پروفٹ میں فرق کیا ہے دا ہول پرابلم ارائیز فرام دا وہی جو میں نے گزارش کی تھی کہ اصل میں وہی مشکل آ جاتی ہے کہ جو ڈیفنیشن ہے پروفٹ کی اکاؤنٹس کی زبان میں اس کو اور جو کیش ہے اس کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے اور یہیں سے پرابلم کا آغاز ہوتا ہے اب اس میں تین جو پہلے ہم کانسیپٹ پڑیں گے اس میں جو پہلا کانسیپٹ ہے وہ دا ریئلائزیشن کانسیپٹ یہ کیا ہے جی دیکھیں آپ نے ایک چیز بنائی ہے فیکٹری بنائی ہے آپ نے کوئی سروس کا بزنس بنایا ہے آپ نے کوئی شاپ بنائی ہے آپ نے کوئی پیٹرول پمپ بنایا ہے سو یور یو نیم ہر ایک بندہ جو ہے وہ ایزمشنز پہ کاروبار کرتا ہے جی کہ میں اگر چھ مہینے کام کروں گا یا تین مہینے کام کروں گا تو میری ایزمشنز ہیں کہ مجھے اتنا پروفٹ ہو جائے گا یا میری اتنی سیلز ہو جائیں گی سم ٹائم جو آپ کے مارکیٹ کے لوگ ہیں وہ آپ کو رونگ ایسٹیمیشن دے دیتے ہیں جی کہ جناب یہ آپ جو ہمیں اگر تین مہینے کا ٹائم دیں گے تو ہم آپ کو اتنی سیل کر دیں گے یا جی ہم اتنا پروفٹ کما دیں گے بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہیں. ریلائزیشن کیا ہے ریئلائزیشن یہ ہے کہ نہ تو وہ آپ کا پروفٹ ہے جو آپ نے سیوم کیا ہے نہ تو وہ آپ کا پروفیٹ ہے جو گوڈس آپ کے اندر اسٹور میں پڑی ہوئی ہیں اور نہ آپ کا وہ پروفٹ ہے جو آپ کا ریسیویبل میں ہے آپ کا پروفٹ وہ ہے کہ جب آپ نے اپنا مال بیچا آپ نے انوائس بھیج دی فسٹ ٹیپ ہو گیا آپ کا جو انوائس ہے اس کے اگینسٹ آپ کو پیمنٹ واپس آ گئی, آپ کے پاس جمع ہوگی دین آپ یو کین سی دیٹ از ایکچل سیل آپ کی اس وقت کمپلیٹ ہوتی ہے ایسیوم کر لینا یا پہلے سے سوچ لینا کہ اوکے مجھے اتنا پروفٹ ہوگا اور اس ایزمپشن کی بیسز کی اوپر اپنے اخراجات کو کر لینا بڑھا لینا یا کوئی ایسی جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کر لینا جو ایزمشن کے بیسس پہ ہوں دیٹ از ٹوٹلی رانگ افکوس ویریبل ایکسپینڈیچر میں ہمیں ایزمشن لینی پڑتی ہیں آپ آگے جا کے ہم آپ دیکھیں گے کہ جب ہم بریک ایون کیلکولیشن کرتے ہیں تو وہ ایزیوم سرٹل تھیں کہ ہم ایسوم کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کو لیکن ریئلائزیشن کے کانسیپٹ کو ضرور ذہن میں رکھیں اس وقت تک جب تک آپ کی انوائس کے اگینسٹ جو آپ نے ڈسپیچ کی ہے پیسے آپ کے پاس نہیں آ جاتے اٹ از ناٹ کالڈ ا سیل وہ سیل نہیں ہے وہ فائنینشل مینجمنٹ میں کچھ نہیں ہے ریئلائزیشن آف منی وہ ہے جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور سیکنڈلی if you have a good chance for repetition of the order آپ کو پتا ہے کہ یہ پیسے میرے آنے کے بعد مجھے وہ کمپنی جو ہے دوبارہ order place کرے گی تو فائنینشیل مینجمنٹ میں یہ چیز بہت ہی سینسٹو ہے اس کو بطور خاص جو ہے اسٹوڈینٹ سے میری ریکویسٹ ہے اس کو سنیں کیونکہ یہ جو ہے فائنینشیل مینجمنٹ کے کچھ جو ہم نے بیسک اصول ہیں ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں جو وائٹل امپورٹینس کے ہیں فردیج کاسٹ آف سیل کاسٹ آف سیل کیا ہے جی آپ کا جو بیسک را مٹیریل ہے اس کے بعد وہ تو آپ کا ورکنگ کیپٹل آ جی کہ آپ نے را مٹیریل خریدا لیکن پھر کاسٹ ہے سیل کی آپ کے ایڈمنسٹریشن کے ایکسپینڈیچر ہیں اس میں کچھ فکس ایکسپینڈیچر ہیں جیسے اگر آپ نے رینٹڈ پراپرٹی لی ہوئی ہے تو اس کا رینٹ ہے آپ کے ایڈمنسٹریشن میں تنخواہیں ہیں آپ کی پھر یوٹیلیٹیز کے بل ہیں پھر سیلنگ ایکسپینڈیچرز ہیں جیسے آپ کی مارکیٹنگ کے عملے کی تنخواہ ہے آپ کے ایڈورٹیزمنٹ اگر ہے کمرشل پروڈکٹ اخراجات ہیں تو جو کاسٹ آف اس کی ہے سیل کی کاسٹ ہے اس کی مد میں بھی آپ کے پاس سفیشنٹ سرمایہ ہونا چاہیے یعنی جب آپ سٹاکس خریدتے ہیں را مٹیریل خریدتے ہیں تو وہیں پہ آپ کی جو اخراجات کی مد ہے وہ اینڈ اپ نہیں ہو جاتی وہیں پہ جو آپ کے خرچے ہیں وہ اینڈ اپ نہیں ہو جاتے بلکہ اس کے بعد آپ کو ایکسٹرا پیسہ چاہیے ہوتا ہے ٹو رن دا شو بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ جب ایک دکان میں سیل زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ سیل زیادہ ہوگی لیکن آپ کو اتنا ہی پیسہ زیادہ چاہیے اپنے سٹاکس کو پورا کرنے کے لیے اپنی جو جو ہے آپ کے میبی بی آپ کی جو ویریبل کاسٹ آپ کی جو فکس کاسٹ ہے مطلب دکان کا رینٹ ہے وہ تو نہ بڑھے یا آپ کے جو کوئی اور نوکروں کی تنخواہیں وہ تو نہ بڑھے لیکن آپ کے جو سٹاکس کے ویریبلس ہیں وہ بڑھتے رہیں گے تو اس لیے جو ہماری کاسٹ ہے اس کی جو سیل کی کاسٹ ہے اس کی مد میں آپ ضرور دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے محفوظ ہوں کہ جب آپ مارکیٹ میں اپنے گڈس لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے اس کے علاوہ بھی آپ کو ایکسٹرا ایکسپینڈیچر کے لیے جب تک آپ کا پیسہ ریلائز نہیں ہو جاتا اور آپ کے ریسیویبل آپ کے پاس نہیں آ جاتے ان دا مین ٹائم آپ کو ضرورت ہے پیسے کی اس کا خیال رکھیں اور بجٹ میں اس پیسے کی جو ہے وہ پرویژن رکھیں پھر یاد میچنگ ایکسپینسیز یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس دو ہیڈ ہیں ایک آپ کی انکم ہے اور ایک آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں دے شوڈ میچ فائنینشیل مینجمنٹ میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ اس طرح سے مینج کریں اپنے اکاؤنٹس کو کہ آپ کو پتہ چلے کہ جی میری جو سیلز ہیں وہ میرے ایکسپینڈیچر کے ساتھ میچ کر رہی ہیں میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فرسٹ کیا جی آپ نے کوئی چیز بیچی آپ نے اس کو سیل میں لکھ لیا اور ساتھ آپ نے اس کے اکسپینڈیچر لگا کے اس کو میچ کر لیا ایک مہینے کے بعد فار سم ریزن آپ کی کچھ اس میں چیزیں جو ہے واپس آ جاتی ہیں اب آپ کو وہ آپ کا جو بیلنس تھا جو آپ کا سیکوینس تھا میچنگ کا وہ ڈسٹرب ہو گیا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یو ہیو ٹو میک ایڈجسٹمنٹ آپ اس میں کہیں گے کہ جی اتنے میرے سٹاک واپس آ گئے تو آپ کی جو سیلز ہیں اس میں آپ ایڈجسٹمنٹ کریں گے ظاہر ہے اس کو پھر میچ کریں گے اپنے نئے اس ایکسپینڈیچر کے ساتھ تو یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ میچنگ جو ہے یہ ایک بیسک ہمارے نارملی میں آپ کے دلچسپی کے لئے بتاؤں جو سسٹم ابھی تک جو ٹریڈیشنل لوگ چلا رہے ہیں چھوٹے دکاندار یا ہمارے کچھ ایسے بھائی جو کم تعلیم یافتہ ہیں جو یا بلیو نہیں کرتے کہ ڈاکومنٹڈ اکانمی پہ بلیو نہیں کرتے یا جو کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹری اکاؤنٹس نہیں ہونے چاہیے تو وہ ایک اس کو ہم پنجابی میں کھاتا کہتے ہیں ایک صفحے پہ روز کے روز وہ ایک طرف آمنا لکھ لیتے ہیں اور ایک طرف اخراجات لکھتے ہیں اور شام کو وہ ملا لیتے ہیں سال کے آخر پہ اس کو وہ فرق نکالتے ہیں جی کہ ہمارا جو ایکسپینڈیچر کیا تھے اور ہماری انکم کیا تھی اس کو پنجابی کی زبان میں کھتانہ کہتے ہیں لیکن یہ ایک چیز جو ہے یہ اس وقت تک ٹھیک تھی جب تک آپ ایک سائنٹفک اپروچ پہ نہیں پہنچے اب جو ہے یہ ڈبل انٹری سسٹم جو ہے ہمارے نئے اکاؤنٹس کا سسٹم جو ہے اس میں اتنی ہیں اتنے, اتنے آپ کے پاس جو ایکزٹس ہیں سیفٹی ایگزٹس ہیں اتنے سیفٹی ویلو ہیں جو آپ کو وقت سے پہلے انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ کے ایسے انالیسز ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں فور کاسٹ ہیں ایسی مینجمنٹ uh, کے اندر جو آپ کو بتا دیتی ہیں اف یو ہیو اے گڈ مینیجر ود یو فائنینشیل مینجمنٹ کا کوئی بندہ اگر آپ کے پاس پڑھا لکھا ہے اس لیے وہ پرانا زمانہ نہیں ہے یہ میچ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے جیسے میں نے کہا کہ جی اگر آپ ایکسپینڈیچر کے ساتھ میچ کر رہے ہیں سیل کو فرض کیا کچھ چیزیں واپس جاتی ہیں تو اس کی ایڈجسٹمنٹ آپ کو کرنی ہے تو یہ جو ہے ایک ضروری آسپیکٹ ہے یعنی آپ کے ایکسپینڈیچر کو اور اپنی جو آمدن ہے اس کو ویکلی بیسس پہ یا ڈیلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ میچ ضرور کرتے رہے رفلی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں پہ مجھے کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے اور یہ آپ کو جو ہے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہونی چاہیے یہ میچنگ کی دونوں کی فکر ہے جی د ریئلائزیشن کانسیپٹ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا میں آپ کو اس میں مزید ڈیٹیل بتا دوں ان اکاؤنٹنگ انکم از یوزلی ریکگناز ایز ہیونگ بی گڈس اور سروسزڈ اینڈ دا ان وائس سینٹ آؤٹ ناٹ وین این آڈر از ریسیوڈ یعنی وہی بات جو میں نے گزارش کی تھی جس دن آپ کے پاس پہلا آرڈر آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ, کا, آپ کی کمائی آ گئی آپ کی انڈسٹری چل گئی نہیں سم آپ کے جو زیادہ ایکٹیو مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ویسے ہی ازمپشن دے دیتے ہیں جی کہ ہم اتنی سیل کر لیں گے نوٹ ریلیشن کا کانسیپٹ پھر میں ارد کر دوں وہی ہے کہ آپ کی انوائس گئی اس کے گیس گڈ ڈسپیچ ہوئی اور اس کے گڈ کے گیس جب پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے تو دیٹ از دا ریئل آرڈر اینڈ دیٹ از دا ریئلائزیشن کانسیپٹ پھر جی کاسٹ آف سیل یہ ہم نے آپ کو اگر یاد ہو ہمارے فیکٹرز میں جو ہم نے تین پڑھے تھے اس میں ون آف دا فیکٹرز یہ تھا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھ لیں The materials used in business are usually a major element of expense and as such are separated from the rest of expenses. Must keep این آئی اوور اسٹاک لیول یعنی جو میں نے پہلے گزارش کی تھی اپنے stock levels پہ ضرور نظر رکھے کیونکہ اگر وہ اوور ہے تو پھر بھی آپ پہ burden ہیں اگر under ہیں تو آپ market کو میجر, میٹ نہیں کر سکتے اور ان کا میجر جو رول ہے وہ آپ پہ جو امیڈیٹلی پڑے گا اور فائنلی پڑے گا وہ آس پہ فلو شیٹ پہ پڑے گا یعنی وہی وہ پھر آ جائے گی کہ اوور ٹریڈنگ کا ہمیں کہیں مسئلہ نہ آ جائے پھر جو دوسرے اسی میں ہم نے یہ ٹرم پڑی تھی میچنگ ایکسپینسیز اس کو بھی میں آپ کے لئے تھوڑا سا مزید ایلیبریٹ کر دوں دا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سیٹس آؤٹ ٹو میچ یعنی پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ جو ہے ان کو میچ کرنا چاہیے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر ٹو دا پیریڈ ان وچ دیور یعنی ہم جو ایکسپینڈیچر کر چکے ہیں اور اس کے جو سیل آئی ہی ہیں ایک سرٹن پیریڈ فرسٹ کی ہم کہتے ہیں جی ایک مہینے میں ہماری یہ سیلز ہیں یہ ہماری آمدنی ہے تو ان دونوں کو اس عرصے میں ایک مہینے کے اندر میچ ضرور کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے سیلز کم ہو اور آپ کے اکسپینڈیچر زیادہ ہو یا آپ کے ایکسپینڈیچر جو ہے یہ تو ریورس کیس ہے کہ سیلز زیادہ ہو اور ایکسپینڈیچر کم ہو اس کو بھی مینج کیا جا سکتا ہے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے لیکن یو مسٹ ہیو اے ویری کلوز واچ آن دس کانسیپٹ میچنگ جو ہے اس کے اوپر نیکسٹ دیکھتے ہیں جی بریکنگ ایونٹ بریکنگ ایونٹ ایک بڑی ہی دلچسپ اور بڑی ایک جسے کہتے ہیں امپارٹینٹ ٹرمینالوجی ہے فائنانشیل مینجمنٹ کے اندر میں آپ کو اس کا پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بریکنگ ایونٹ کیا ہے آپ نے جی ایک سرٹن اماؤنٹ سے ایک بزنس شروع کیا بزنس جو ہے وہ پراسپر کر گیا اور آپ کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھتے گئے ساتھ ساتھ آپ کی جو سیلز ہے وہ بھی بڑھتی گئی تو ایک پوائنٹ آ جائے گا جہاں پہ آپ اپنے مارجنز جو ہیں پرافٹ کے وہ اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ آپ کے اخراجات اور آپ کی آمدنی برابر ہو جائے گی جب آپ کے اخراجات اور آپ کی آمدنی یعنی انکم اور ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ میچ کر جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کا پروفٹ شروع ہوتا ہے وہ پوائنٹ جہاں سے یہ پروفٹ شروع ہوتا ہے اس کو بریک پوائنٹ کہتے ہیں بریکنگ ایون پوائنٹ جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کے فائنینشیل مینجمنٹ سب سے امپارٹینٹ چیز ہے اگر کوئی کمپنی اپنے پہلے چھ مہینے میں یا تین مہینے میں یا پانچ مہینے میں بریکنگ ایون کر جاتی ہے ہم کہتے ہیں جی کہ یہ بڑی سکسیسفل کمپنی ہے کہ ایٹ لیسٹ ناؤ دے بی آن دا پروفٹ آن ورڈس اور وہ اپنے اس حساب سے جو ہے وہ اپنے جو پروفٹ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں ہم اس کے بھی دیکھ لیتے ہیں جی بریکنگ ایونٹ کیا اور بریکنگ ایون کی جو ہے کس طرح سے ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم بریک ایون جو ہے اس کو آ, اس کے ویریئبل ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اس میں پھر جو ہے پروفیٹیبلٹی جو ہے اس کا فیکٹر ہم نے کس طرح سے اس میں انزٹ کرنا ہے تو لیٹس ڈسکس مور اباٹ ان ڈیٹیل اباؤٹ بریک ایونٹ دا بریک ایوننگ پوائنٹ از دی اسٹیج ون اے بزنس اسٹارٹس میک ا پروفیٹ یعنی پروفٹ اب تبھی بنائیں گے جب آپ کے ایکسپینڈیچر اور آپ کی جو انکم ہے یہ جب برابر ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ اب زیرو پوائنٹ پہ آ گئے نا یور ایکسپینڈیچر اینڈ یور انکم از اکول اب جو اس کے اوپر آپ پیسے کمائیں گے وہ پروفٹ ہے تو یہاں سے جو ہے یہ پروفیٹ شروع ہوتا ہے ون سیلز ریونیو بگنس ٹو ایکس دا بوتھ فکسڈ اینڈ ویریبل کاسٹ جب آپ کی فکس اور ویریبل کاسٹ ویریبل کاسٹ کیا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہے جیسے میں نے گزارش کی تھی اور فکس کیا ہے جو جس کے اماؤنٹ فکس رہتی ہے مثلا اگر ایک دکاندار نے ایک دکان کرایے پہ ڈی ہوئی ہے اور اس کے اندر اس نے دس لاکھ روپے کی گڈز جو ہیں وہ سٹاک کے لیے ڈالی ہے تو دس ہزار روپیہ جو اس کا جو کرایہ دکان کا یا پندرہ ہزار کرایہ وہ فکس ہے لیکن اگر اس کی سیلز جو ہیں وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں یا کم ہوتی جا رہی ہیں یا اس کے سیلز کے بڑھنے کے حساب سے وہ اپنی انوینٹری جو ہے یا اپنے سٹاکس جو ہے وہ بڑھاتا رہ جائے تو اس میں آپ کے پاس کوئی فکس وہ نہیں ہے فارمولہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی سیلز بہت زیادہ ہو جائیں ہو سکتا ہے خدا نخواستہ وہ کم ہو ہو سکتا ہے وہ انٹرمیڈیٹری لیول پہ رہے تو یہ ویریبل کاسٹ ہے سٹاکس کی جو ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ وین سیلز ریونیو یعنی آپ کے جو سیلز ریونیو ہے بگینسٹ سیڈ دی بوتھ فکسڈ اینڈ ویریبل کاسٹ آپ کی جو variable stocks کی cost ہے اور جو فکس cost ہے جیسے آپ نے نوکری کی دنیا دینی ہے یا دکان کا کرایہ دینا ہے یا کچھ آپ نے جو ہے وہ یوٹیلیٹیز کے لیے کچھ ایگزمشنس کی ہوئی ہیں کچھ ایگزمپشنز بھی ہمیں کرنی پڑتی ہیں جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں انہیں جو اکاؤنٹینٹ کی زمان میں کروڈ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کہتے ہیں کہ وہ ہم ایک assume کر لیتے ہیں کہ یہ کہ جی اتنا ہمارا جو ہے یہ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر ہوں گے تو یہ چیز جو ہے جی اس کو بھی جو ہے بڑا امپارٹینس حاصل ہے فائنینشیل مینجمنٹ کے اندر پھر ہے جی ہمارے پاس ایک فارمولا ہے بریکنگ ایون پوائنٹ فارمولا یہ کیا ہے جی فکس کاسٹ آپ کی جو ہے ڈیوائڈیڈ بائی سیلنگ پرائس اینڈ مائنس یونٹ ویریئبل کاسٹ میں اس کی آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں فکس کاسٹ آپ کو پتا ہے میں نے جیسے گزارش کی کیا ہے وہ آپ کی جو پرمانٹ چاہے آپ کی سیل ہو نہ ہو زیرو ہو ایک لاکھ روپیہ ہو آپ کی وہ کاسٹ چینج نہیں ہو سکتی ہیں ان کو جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنی سیل پرائز سے اور اس سیل پرائز سے جب آپ کرتے ہیں یونٹ ویریبل کاسٹ یعنی یونٹ ویریبل کاسٹ کیا کہ فرض کیا آپ نے ایک چیز تین روپے کی دی ہے اور آپ نے وہ چیز اپنے پرافیٹ مارجن رکھ کے پانچ روپے کی بیچی ہے آپ کے جو وہ یونٹ کاسٹ جو ہے وہ جب آپ اس سے مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جو فگر آئے گی فائنلی وہ آپ کا بریکنگ ایون پوائنٹ ہوگا اس میں ہم ایک یہ گرافیکل اینالسز ہے جو ہم نے جو آ, آپ کے لیے بنایا ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک پوائنٹ نظر آئے گا جو کہ بریکنگ ایون پوائنٹ ہے اس میں جو آپ کی ورٹیکل ہماری جو کاسٹ آف سیلز ہیں اس کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں اور جو ہماری ہوریزنٹل لائنز ہیں یہ ہماری جو مختلف کاسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ کرتی ہیں ریپرزینٹ کرتی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں جو سیلز ریونیوز ہیں ان کا ایک لائن ہے اور پھر ایک جو ٹوٹل کاسٹ ہے ان کی جو لائن ہے پھر فکس کاسٹ ہے ان کی یہ ایک انٹرمیڈیٹ جو ہارجینٹل سیکل لائن ہے باریک سی وائٹ لائن یہ فکس کاسٹ ہی ہے تو ایک آپ پوائنٹ دیکھیں گے جہاں پہ آ کے یہ جہاں پہ آپ کو ایرو ملتا نظر آتا ہے یہ بیسیکلی ایک بریک ایون پوائنٹ اچیو ہو جاتا ہے یعنی جو بھی فارمولا ہم نے بتایا تھا اسی کی یہ گرافکل فارم ہے کہ یہاں پہ آ کے اس پوائنٹ سے اوپر آپ کی جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی وہ شروع ہو جائے گی تو یہ ایک گرافیکل جو پریزنٹیشن ہے یہ ہے اس کو آپ اپنی جو ہینڈ آؤٹس میں زیادہ کلیئرلی وضاحت سے دیکھ سکیں گے میبی سکرین پہ آپ کو اس کی وہ زیادہ جو ہے سمجھ نہ سکے لیکن میں نے بڑی اس کو جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں ایڈ کر دیا تاکہ آپ اس کانسیپٹ کو بریکنگ ایون کانسیپٹ کو ریئلائز کر سکیں اور میں نے اس میں فگرز بھی دیے تاکہ آپ کو کیلکولیشن کرنے میں آسانی ہو اور آپ کو پریکٹیکلی پتہ چل سکے کہ جی ایک فرس کر کے ایک مفروضہ ہم نے قیمتوں کا لیا ہے آپ کے ہینڈ اوورس میں اور اس کو یہ فرض کر کے ہم نے قیمتیں رکھی ہیں اور تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جی کس طرح فگرز کے اندر پریکٹیکلی ایک اگر ہم کرنے کسی دکان کا کرایہ کاسٹ اور اس کی سیلز اور اس میں پرافٹ مارجن تو کس طرح سے ہم بریکنگ ایونٹ جو ہے اس کا نکال سکتے ہیں اور اس کے ہمیں کیا فائدے ہیں اور کس طرح ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی ضروریات کے مطابق پھر ہے جی پرافیٹیبل پرائسنگ پرافیٹیبل پرائسنگ کیا ہے جی کی ایک تو آپ کی بیسک کاسٹ ہے بیسک کاسٹ کیا ہے کہ آپ کی اگر مطلب یوٹیلٹیز ہے آپ نے ان کو ڈالنا ہے آپ کے فکس ایکسپینڈیچر ہیں آپ نے ان کو ڈالنا ہے آپ کے فائنینشیل ایکسپینڈیچر ہیں آپ نے ان کو ڈالنا ہے آپ کے ویریبل ایکسپینڈیچرز ہیں وہ اکاؤنٹ فار ہوں گے پھر اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں جی کہ فرسٹ کیا میرے پاس دس لاکھ روپیہ ہے میں اگر اس کو بینک میں رکھتا ہوں یا میں کسی اور بزنس میں لگاتا ہوں جہاں پہ مجھے اس کی فکس انکم ہے فرسٹ کیا میں اس کی ایک گھر لے کے اس کو کرائے پہ دے دیتا ہوں تو مجھے اس کا پانچ یا چھ ہزار یا دس ہزار یا پندرہ ہزار ایکس اماؤنٹ مجھے اس کا کرایہ آ جاتا ہے میرے لیے کوئی رسک نہیں ہے مجھے بیٹھے بیٹھائے گھر ہر مہینے پیسے مل جاتے ہیں وائی شوڈ آئی گو بزنس اور میں اپنے آپ کو جو ہے اس میں ایکسپوز کروں تو جب آپ رینٹل شہرہ لگاتے ہیں یا فکس انکم لگاتے ہیں تو مے وہ سترہ پرسینٹ ہو یا دس پرسینٹ ہو یا سات پرسینٹ ہو یا آٹھ پرسینٹ ہو بزنس میں سم ٹائم آپ جب پروفیٹیبلٹی لگاتے ہیں تو سم ٹائم وہ بہت زیادہ ابھی ہو سکتی ہے سنگل آئٹم کی صورت میں مے بی اٹس سیون پرسینٹ ٹو فورٹی پرسینٹ تھرٹی فائیو پرسینٹ گراس مارجن میں یا چھوٹی چیزوں میں جہاں پہ آپ کی جیسے آپ گراسری اسٹور ہے آپ کی وہاں پہ ایک یا دو چیزیں نہیں بکتی سیکڑوں چیزیں بکھتی تو مختلف کے اوپر مختلف مارجنز جو ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو جب اب مین اب نکالتے ہیں تو اچھی خاصی وہ ہینڈسم اماؤنٹ بن جاتی ہے ہم اس کو بھی آگے پڑھیں گے کہ اس کا فارمولا کیا ہے کس طرح سے پروفیٹیبلٹی جو ہے اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں اور اس کے کیا مینجمنٹ فائنینشل مینجمنٹ کے اندر اس کے پاس کیا ٹولز ہیں ہمارے پاس جن کے ذریعے ہم اپنے پروفیٹیبلٹی کو میچ کر سکتے ہیں مارکیٹ کے ساتھ یعنی ہوتا یہ ہے بیسیکلی جو آپ کی جب سیلز شروع ہوتی ہیں تو اس کی چار اسٹیجز میں آپ کی رہنمائی کلیئرس کر دوں پہلی سٹیج انٹروڈکٹری سٹیج ہوتی ہے کہ جی آپ مارکیٹ میں گئے آپ کی مارکیٹ میں چیز آئی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی انٹروڈکشن ہوا وہ اگر تو خدا نخواستہ ہو ہوگی تو کام وہی ختم ہو گیا اگر وہ پروڈکٹ اچھی ہے جو کہ ہم نے پہلے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا جی کہ ہم نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے جب ایک ہم نئی انویشن لے کے ہیں تو سیکنڈ جو اس کی اسٹیج آئے سیل کی وہ آ جائے گی اس کی گروتھ کی ارلی گروتھ اسے کہیں گے سیکنڈ اسٹیج کیا ہے فرسٹ ہے انٹروڈکشن سیکنڈ اسٹیج اس کی ہے ارلی گروتھ یہ شروع کے جو آپ کے ریزلٹس ہیں وہ کیا آتے ہیں کچھ آرڈرز آئیں گے زیادہ بھی آ سکتے ہیں کم بھی آ سکتے ہیں درمیانے لیول کے بھی آ سکتے ہیں پھر ریئلائزیشن ہے تیسری جو سٹیجز میں آتی ہے یہ آ جاتی ہے گروتھ کی یعنی انٹروڈکشن ارلی گروتھ اور پھر گروتھ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سفیشنٹ آرڈر جو ہے وہ ملنے شروع ہو گئے اور آپ جو ہے وہ بریک ایون پوائنٹ کے اوپر پہنچ گئے تو فورس جو سٹیج ہے سیلز میں وہ ہے میچیورٹی کی سٹیج میچیورٹی کی سٹیج کیا ہے کہ آپ کے پیسے باقاعدہ سے ریئلائز ہو گئے ریلائز ہونے کے بعد آپ نے بریکنگ ایون پوائنٹ کو اچیو کر لیا اینڈ یو آر ناٹ رنگ ٹوڈز یور پروفیٹس تو یہ جو چار اسٹیج ہیں اس میں بہت مشکل ایک کام ہے کہ فرسٹ انٹروڈکٹری سٹیج سے جب آپ میچیورٹی سٹیج کے اندر جاتے ہیں تو سب سے جو مشکل کام ہے اس کے اندر اور جو سب سے زیادہ آپ کا خیال رکھنے والا کام ہے وہ ہے فائنینشیل مینجمنٹ یعنی آپ نے فائنینسز کو اس طرح سے کنٹرول کرنا ہے پروفیٹیبلٹی کو ریئلائزیشن کو فالو اپ اف بلز کو یہ چاروں سٹیجز جو ہے یہ اچیو ہو جائیں پروفیٹیبلٹی جو ہے آپ نے مارکیٹ کے لحاظ سے اس کا فیکٹر اپنی کاسٹ کے اندر رکھنا ہے یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہی چیز اگر پانچ روپے کی بیچ رہے ہیں تو آپ اس کو چھ روپے کی بیچنا شروع کر دیں اگر ان کا مارجن جو ہے وہ پندرہ پرسینٹ ہے تو آپ کو بھی انہی کے قریب رہنا پڑے گا یا اپنے آپ کو سرکمسٹانسز دیکھنے پڑیں گے لیکن مارکیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے اپنے مارجن کو اپنے اخراجات کو آپ کیلکولیٹ کر کے پھر اس کو فگر کو ایڈ کریں اس طریقے سے کہ نہ تو مارکیٹ سے آپ آؤٹ ہوں اور نہ آپ کو پسلی کوئی لاسز ہوں آپ بزنس کر رہے ہیں پروفٹ کے لیے آپ بزنس کریں اپنے پیسے کی زیادہ سے زیادہ percentage of profit بڑھانے کے لئے لیکن not at the cost of the over value in the market نہ آپ نے اوور ویلو کرنا ہے مارکیٹ کے لحاظ سے اور نہ آپ نے انڈر ویلو کرنا ہے اپنے اکسپینڈیچر کے لحاظ سے کہ آپ کی ایکسپینڈیچر میڈ ہو اس لیے پروفیٹیبلٹی کاسٹ اینلسز ہے یہ بھی ایک بڑی میتھمیٹیکل سی چیز ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے اٹ از اے مسٹیک ٹو تھنک دیٹ پروفیٹ از این ایکسیڈینٹ آف ریتمیٹک کیلکولیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر ایک منسکنسپشن ہے کہ جی یہ ایک فیگر ہے جس کو آپ حساب کے کچھ کمانین کے ساتھ سال کے آخر پہ calculate کر کے رکھ دیں گے جی یہ ہمارا پروفیٹ آ گیا نو اٹ از اسپیسیفک اینڈ کوانٹیفائبل ٹارگیٹ دیٹ یو نیڈ ایٹ دا آؤٹ یہ ایک ٹارگیٹ ہے جو آپ کے پاس پہلے سے ہی ایک فیگر آپ کے پاس ہوتی ہے جو فگر جو ہے وہ سپیسیفائی آپ کر سکتے ہیں اپنے فامولے میں اور آپ کے پاس اس کے لیے ایک پہلے سے ہائی اور ایک ایک جو ہے رولز ہوتے ہیں جو سرٹن ان کو آپ جو ہے وہ میٹ کر کے آپ پہلے سے یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ میری یہ پروفیٹیبلٹی ہونی چاہیے اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لئے مینجمنٹ میں فائنینشیل مینجمنٹ میں فارمولاز ہیں جن کے ذریعے ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں زیادہ پروفٹ تو نہیں ہے اگر زیادہ ہے تو ہم اس کو کم کس طرح کریں یعنی آپ نے مارکیٹ کے ساتھ ساتھ چلنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایکچول ویلیو جو ہے آپ کی وہ کیا ہے بریک ایون پروفٹ پوائنٹ فارمولا یہ جی بی پی پی کو کہتے ہیں کہ جی بریک ایون جو ہے آپ کا اچیو ہو گیا اس کے بعد آپ زیرو لیول پہ آگے ہیں یعنی آپ کو پتا ہے کہ میں بے فکر ہو گیا ہوں میری انکم اور میرے ایکسپینڈیچر جو ہیں یہ برابر ہو گئے ہیں اب میری پروفیٹیبلٹی کی اسٹیج ہے تو کتنا پرافٹ آپ نے مارجن جو ہے وہ ایڈ کر رہے اپنی پرائسنگ کے اندر تاکہ آپ کو مارکیٹ میں بھی ویلو مل سکے اور آپ کا پیسہ بھی واپس آ سکے اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں جی فارمولہ یہ ہے فکس کاسٹ پلس پروفٹ آبجیکٹیو آبجیکٹو پروفٹ کیا ہے وہ پروفیٹ جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے یاد رکھیے میں پھر یہ عرض کروں کہ اس پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لئے آپ کو اپنی فکس کاسٹ دیکھنی ہے آپ کو اپنی ویریئبل کاسٹ دیکھنی ہے آپ کو اپنی سیلس کی جو کاسٹ ہے اس کو اس سے مائنس کرنا ہے جو نیٹ نکلے گا اس کے اندر آپ نے مارکیٹ کے اندر اس چیز کی ویلو کو دیکھتے ہوئے ایک جو مارجن ہے وہ فکس کرنا ہے تو یہ بن جائے گا جی فکس کاسٹ پلس پرافٹ آبجیکٹو یعنی آپ کی جو فکس کاسٹ ہے اس کے بعد آپ نے جو اپنا آبجیکٹو رکھا ہوا ہے آپ کا جو مارجن ہے وہ ڈیوائڈڈ بائی سیلنگ پرائیس مائنس یونٹ ویریبل کاسٹ یعنی یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے فکس کاسٹ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک اگر ایک شاپ پہ ہم مثال لیتے ہیں کیونکہ سب سے آسان ترین جو ریٹیل کی میں آپ کے لیے اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اس میں ویریبلز اور فکس بڑے کم ہوتے ہیں اس لیے آسان ہے نسبتاً ایک انڈسٹری کی جہاں پہ بہت زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ مثالیں ہیں کہ جی آپ نے فکس uh, کاسٹ جو ہے جیسے ہم نے کرایہ کہا یا رینٹ یا نوکروں کی تنخواہیں ہیں وہ دیکھیں پلس ہم نے کہا جی کہ ہمارا پروفٹ کا جو آبجیکٹو ہے یہ ہم نے سوچا ہوا کہ اتنا پروفٹ ہم نے کمانا ہے اور اس کو ڈیوائڈ کیا سیلنگ پرائس یعنی آپ نے جو کاسٹ فکس کی, کی ہے چیز کو بیچنے کی فرض کی آپ نے کہا جی میری تین روپے تو کاسٹ ہے فکس uh, کاسٹ ہے دو روپے میں نے پرافٹ مارجن رکھا ہے تو سیلنگ پرائس کیا ہوگی 5 روپئے مائنس یونٹ ویریئبل کاسٹ یعنی آپ کی جو ویریبل uh, کاسٹ ہے جو میں نے ہم پہلے ڈسکس کی تھی ان کو آپ نے جو ہے اس سے مائنس کر دینا ہے تو آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ اس سے نکل آئے گا یہ ایک آپ کی پروفیٹیبلٹی کی جو ایک مین ہے جو فارمولا ہے جس کو ہم جو جیسے بتایا کہ بی پی پی ای کے نام سے ہم اس کو اس کا جو مخفف ہے اس کو جو ابرویٹ کرتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں پھر ہم نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اس کی جو سیکنڈ پارٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ نیکسٹ ہم نے اپنے میں لیکچر میں کریں گے جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے پہلے حصے میں آپ کو ایک جرنل مینجمنٹ کا سمال بزنس کے لیے ایک کانسپٹ دینا تھا کہ کس طرح سے کیا کیا چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں میں نے پھر گزارش کی تھی کہ کچھ ویریبلز ہیں جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں کچھ ایسے فالو اپس ہیں جیسے انوائس وقت پہ بھیجنا ریلائزیشن کا کانسیپٹ ہے کمپنیوں کی کریڈٹ ریٹنگ چیک کرنا اگر کریڈٹ پہ بیچ رہے ہیں تو کریڈٹ پہ ہی خریدنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جو آپ کی ایک سیف لرننگ کی چیزیں ہیں یعنی آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے جو سیلف ریسورسز ہیں مینجمنٹ کے اندر فائنینشیل مینجمنٹ کے اندر ان کے اوپر آپ ریلائ کریں بینک کے پاس آپ اس اوور ڈرافٹ کے لئے یا کسی لمٹ کے لئے اسی وقت جائیں جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ ڈرین ہو چکے ہیں اور آپ جو ہے آپ آ... کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ بورو کریں بینک سے ظاہر ہے جب آپ بارو کریں گے تو بورنگ کی ایک سرٹن کاسٹ ہوتی ہے بارو کی ایک سرٹن جو ہے پرسنٹیج آف انٹرسٹ آپ کو دینی پڑتی ہے جو آپ کی فکس کاسٹ کا اگین جو ہے یا ویریبل کاسٹ میں سے اگر اف اٹس ناٹ اے فکس انٹرسٹ اور آپ پیسہ دینے میں رہتے ہیں یعنی کبھی جمع کرا دیا جیسے لمٹس میں ہوتا ہے کبھی نکلوا لیا تو ویریبل ہو جائے گا اگر لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے لانگ ٹرم ورکنگ کیپٹل ہے تو فکس ہو جائے گا تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تو ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم نے جیسے میں نے گزارش کی کہ جو میجر سیگمنٹ ہے فائنینشیل مینجمنٹ کا وہ ہے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ کون کون سی اقسام ہے جو اس کے زمرے میں ورکنگ کیپٹل آتا ہے اور کس طرح سے ایک ایس ایم ای کے اندر ہم مینجمنٹ کرتے ہیں ورکنگ کیپٹل کی یہ تو ایک مختصر سا جائزہ تھا انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر میں ہے اس میں ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے مجھے امید ہے کہ یہ بڑے سمپل سے فارمولے ہیں لیکن پھر میں نے آپ, کو, میں آپ کی رہنمائی کے لئے اثکار دوں کہ آپ کے ہینڈ میں ان کو بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کنفیوژن نہ رہے اور میں نے اس کو فگر میں مثالوں کے ذریعے ایگزامپلز کے ذریعے اس کو ڈریٹ کر دیا ہے ان اگر آپ کو کوئی ڈفیکلٹی ہو وی آر ایٹ یور ڈسپوزل پلیز ڈو میلاس ویو فار ہیلپ یو اچھے کی طرح دل لگا کے پڑھیے اپنا خیال رکھیے اپنے گھر کا خیال رکھیے مجھے امید ہے کہ ان اللہ uh, میرے پچھلے لیکچر کی طرح یہ لیکچر بھی آپ کو uh, پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو فالو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی زبان میں اس کو uh, سننے کے بعد uh, کوشش کریں کہ ریویژن کریں اگلے لیکچر تک کے میں آپ خدا حافظ کہتا ہوں السلام علیکم